یوم کوفی کلفی کا مو گور نت نُورِكُمْ قِيلَ کیل قِيلَ رو ر تمی سون فبوری ببن ہوں بسور لہو ببوری بسور بینسور لہو ببو بن فی ہر تو بل ہس دن منافق مرد اور عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ذرا ہمارا انتظار کر لو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں تو ان سے کہا جائے گا کہ تم پیچھے واپس جاؤ کوئی اور نور تلاش کرو پھر دونوں جماعتوں کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس کا ایک ہی دروازہ ہوگا اس کے اندر رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی طرف عذاب اس دن منافق مرد عورتیں جب مومنوں کے آگے اور دائیں نور دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ نور انہیں جوک در جوک جنت کی طرف لے جا رہا ہے اور وہ اپنے نفاق کی تاریکیوں میں غلطوں پیچا ہوں گے تو اہل جنت کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ ذرا ایک نظر ہماری طرف دیکھ لو تاکہ تمہارے نور کی روشنی ہماری طرف بھی ہو جائے اور ہم بھی اس طرف چل پڑیں جدھر تم جا رہے ہو ابن جریر نے ان کا معنی انتظرونہ کیا ہے یعنی جب اہل جنت تیزی کے ساتھ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو منافقین ان سے کہیں گے کہ ذرا ہمارا انتظار کر لو اور ہمارے لیے بھی سفارش کر دو تاکہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلے جائیں ان کی یہ بات سن کر فرشتے یا مومنین انہیں دھتکاریں گے اور کہیں گے کہ جاؤ وہاں نور ڈھونڈو جہاں سے ہمیں ملا ہے یعنی میدان محشر میں یا مفہوم یہ ہے کہ یہ تو ایمان کا نور ہے جو دنیا میں ہمیں ملا تھا اس لیے تم دنیا میں واپس جا کر وہاں سے یہ نور حاصل کرو یا مفہوم یہ ہے کہ خائب و خاسر پیچھے جاؤ اور اپنے لیے کوئی اور نور تلاش کرو اس گفتگو کے بعد مومنوں اور منافقوں کے درمیان ایک موٹی دیوار حائل ہو جائے گی جو منافقوں کو مومنوں کے نور سے بالکل دور کر دے گی اور ان کی تاریکی زیادہ گہری ہو جائے گی اور اس دیوار میں ایک دروازہ جنت کی جانب کھلے گا جس سے اہل ایمان جنت میں داخل ہو جائیں گے اور منافقین انہیں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہ جائیں گے اس دروازے کے اندر جنت اور اس کی نعمتیں ہوں گی اور اس کے باہر جدھر منافقین ہوں گے گھٹا ٹوپ تاریکی ہوگی اور عذاب نار ہوگا